اسی طریقے سے اگر کہیں راہ چلتے ہوئے دیکھیں آپ کے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے تو مجھ جیسے اور آپ جیسے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ وہاں سے دامن بچا کر نکل جانے میں آفیت سمجھیں گے اب کون اس کھکیڑ میں پڑے کہیں گواہی دینی پڑے گی کہیں پولیس پرچے میں جانا پڑ جائے گا سو چکر ہوں گے آدمی اپنا دامن بچاتا ہے نکل جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے ان گڈوں کو کہ وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں مختلف کردار جو پائے جاتے ہیں ان میں جو یہ نیکی اور بلی کا انتزاج ہے اس میں خاص طور پر اب جو میں نوٹ کرا رہا تھا کہ دو طبقہ شرفہ کے جو ہمارے معزز طبقات ہیں ان میں ایک طبقہ مذہبی مزاج کے لوگوں کا ظاہر بات ہے اس میں کچھ ہمارے کاروباری حضرات بھی کچھ نمایاں ہیں انہی کے چندوں سے اور انہی کے تعاون سے ہمارے ہماری مسجدیں بنتی ہیں اور ان کے لیے قالین فراہم ہوتے ہیں اور ہمارے جو دینی ادارے ہیں اور تعلیم گاہیں ہیں ان کے چندوں سے چلتی ہیں العلوم جو ہے وہ انہی کے تعاون سے چل رہے ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ نماز روزہ حج عمرہ یہ سارے کھاتے پورے اور اس میں بہت ہی باریک بھی نہیں بڑی حساسیت لیکن یہ ہے کہ وہ معاملات اخلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے کٹور دل ہو بخیل ہو سخت دل ہو زکوات تو پوری پوری دے رہے ہو لیکن اس سے آگے جو ہے ہو سکتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری نہ دے اور وہاں جو ہے وہ اپنے عہد کو بھی توڑنے پر آبادہ ہوتا ہے پھر یہ کہ اسی میں جب آگے آپ جائیں گے علماء کا طبقہ ہے علماء کے طبقے میں ظاہر بات ہے کہ یہ عبادات کے ساتھ شغف اور ظواہر دین اور تقوا جو ہے ان کا تو اہتمام ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ دخل موجود ہو بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے عام طور پر علماء کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ خیرات کرنا دوسروں کا کام ہے چاہے ان سے کمتر سٹیٹس کا آدمی ہو اسے تو صدقہ دینا چاہیے خیرات بھی کرنی چاہیے اس کا تو کام ہے کہ وہ دے لیکن چاہے ہماری جو حیثیت ہے مالی وہ ان سے بہتر ہے لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے یہ تو در حقیقت ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہے نہ یہ کہ دینے والا معاملہ جو ہے بلکہ یہ تو ہمارا کام تو ہے کہ ہم ریسیو کر دیں یہ سارے بڑے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اسی وجہ سے در حقیقت ہمارے ان انسٹیٹیوشن کا وقار اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہوا ہے لیکن اس کے ب سے دوسرا طبقہ آپ کو نظر آئے گا ہاں تعلیم یافتہ کا طبقہ ان کا جو تصور ہے نیکی کا وہ تصور یہ ہے کہ بھائی کام اپنا صحیح کرنا چاہیے اپنے فرائض صحیح ادا کرنا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے جو ذمہ داری قبول کی ہے پوری کرنی چاہیے باقی نماز روزہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے کوشش کر لے گا اپنے لیے کرے گا نہیں کرے گا تو بہرحال اس کی کوئی کمی رہ جائے گی لیکن اصل شہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے انسان کسی کو دھوکہ نہ دے وعدہ خلافی نہ کرے کسی کا حق نہ مارے کسی سے قول و قرار کیا ہے تو اب اس کو پورا کرے اس میں وعدہ خلافی نہ کرے وہ کہ ان کے ہاں معاملات کی اہمیت زیادہ ہے کم سے کم نظر یہ اعتبار سے کم سے کم گفتگو کے اعتبار سے کہنے سننے میں وہ معاملات کو اہمیت دیں گے عبادات کو نہیں دیں گے جبکہ مذہبی طبقات چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ علماء ہو ان کے ہاں عبادات اور ان کے گواہر ان کی اصل اہمیت ہے باقی چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھا ہے نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو مختلف ہمارے ہاں موجود ہیں نیکی کے تصورات یہ تو جلد ہی میں نے آپ کے سامنے نقشے رکھے ہیں اگر آپ اس کو مزید تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی بہت سے بہت سے جو ورشنز ہیں نیکی کے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اب اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ معلوم ہو کہ حقیقت نیکی کیا ہے ڈیفائن کیسے کریں ایک نیک انسان حقیقت میں ہے کیا اس لیے کہ یہاں تو صورت یہ نظر آ رہی ہے اگر اس آیا مبارکہ کا جو بھی ایک ترجمہ روا ہم نے کیا ہے اس سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن گیا ہو تو اس سے گویا کہ یہ بات سامنے آئی کہ ان مختلف طبقات نے نیکی کے حصے بخرے کر کے تقسیم کر لیے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری نیکی کا ایک حصہ وہ لے گیا ہے نیکی کا ایک حصہ یہ لے گیا ہے اس طریقے سے تقسیم ہو گیا ہے اور یہاں بھی گویا کہ کلو ہزب ممال لدہم فریقون ہر طبقہ ہر گروہ کے پاس جو بھی کچھ نیکی کی پونجی ہے جو ایک جزوی نیکی وہ لے کر بیٹھا ہوا اس پر وہ اتنا رہا ہے اور شاداوں فرحاں ہے اور بہت خوش ہے اور مطمئن ہے کہ ہماری جو یہ نیکی جو ہے اس کا کھاتا پورا ہے اس کا حساب گویا کہ ہمارے ہاں مکمل موجود ہے اور اس کی ایک مثال جو ہے لطیفے کے انداز میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بستی میں ہاتھی آیا پہلے نہیں آیا تھا تو وہاں لوگ گئے دیکھنے کے لئے کچھ اندھے بھی تھے وہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے جاننا چاہتے تھے ہاتھی کیسا ہوتا تو ظاہر بات ہے ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہاتھوں سے ٹٹول کر اندازہ کریں کہ ہاتھی کیسا ہوتا جس نے اس کے کان کو چھوا دیکھ کر کہا کہ ہاتھی چھاچ کے مانند ہے کسی کا ہاتھ اس کے سون پر پڑ گیا اس نے خوب اچھی طریقے سے اس کو دیکھا کہا بہت موٹے رسے کے مانند ہے ہاتھی کسی نے اس کی ٹانگ کو جو ہے وہ ذرا اچھی طریقے سے ٹٹول کر کہا کہ ایک بڑے ستون کے مانند ہے کسی کا اس کے پیٹ پر اور اس کے جسم کا درمیانی حصہ اس پر ہاتھ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ڈرم ہے کوئی اس اعتبار سے تصور تو سب نے قائم کیا ہے لیکن محدود تصور اس پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن حکیم کی کہ اس نے نیکی کے ایک مخصوص محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی اور یہ مخصوص محدود تصور جب ہم اس پر غور کریں گے گہرائی میں اتر کر تو جو میں نے ابھی گنوایا ہے جو مذہبی تصور ہے عام طور پر اس میں ریچولزم جو پیدا ہو جاتا ہے زواہر کی اہمیت ہو جاتی ہے روح غائب ہو جاتی ہے لیکن زواہر اور ریچول اور رسم جو ہے رسم پرستی اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ عام ہماری محدود مذہبیت یہ اس کا ایک مظاہرہ سامنے آیا تھا اس دور میں بھی اور وہ بہت ہی ہلکے انداز میں لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں سے اس بات کو لے کر پھر اس میں جو اصولی رہنمائی دی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ عظیم آیت عبد العباد تک کے لیے قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر جامع ترین آیت جو ہے وہ ہمیں عطا ہو گئی ایک خاص پس کے حوالے سے چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پس کیا ہے یعنی ہم یہ کہیں گے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے شان نزول کیا ہے اس مبارکہ کا یہ کس سلسلہ کلام میں یہ آیت وارد ہوئی یہ نیکی کی حقیقت کی بحث چھڑ کیسے گئی ظاہر بات ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے خاص دور میں خاص حالات میں خاص معاشرے میں اور اس میں اکثر و بیشتر جو حصے نازل ہوئے ہیں اس کا ایک خصوصی پس منظر ہے تاریخی واقعاتی حالات کے اعتبار سے تو اس میں دیکھ کر جیسا کہ میں نے جب تعارف قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو شروع میں تفصیل سے ارض کیا تھا کہ یہ جو طاویل عام اور تعویل خاص ہے قرآن مجید پر سب سے پہلے غور ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ٹائم اینڈ کانٹیکسٹ جو پس منظر ہے زمان و مکان کا جس میں وہ آیت نازل ہوئی اس میں رکھ کر غور کیا جائے اس وقت یہ آیت جو ہے اس سلسلے میں وارد ہوئی اور اس کا مفہوم کیا سمجھا گیا اس حوالے سے چوتھی بات اب یہ ہے کہ اس کا کیا سلسلہ کلام تھا کیا گفتگو تھی کیا موضوع تھا کیا بحث تھی جس کے ذمن میں یہ عظیم آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اس میں ظاہر بات ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے محض اسلم ترجمے سے جو ہم کر چکے ہیں اس کے پس منظر میں ہے تحویل قبلہ کا واقعہ تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے پہلے تو اس سے واقعاتی انداز میں اس کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مقدمہ میں مقیم رہے ہجرت سے پہلے اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے جب سہن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو بالعموم آپ جو جنوبی دیوار ہے اس کی اس کو فیس کرتے تھے یعنی جو رکنے یمانی ہے اور دوسری طرف وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نسم ہے ان دونوں کے مابین آپ کھڑے ہوتے تھے کعبے کی طرف رک کر کے تو یہ چونکہ کعبے کا جنوب ہے اب گویا کہ استقبال قبلتین ہو گیا از خود اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو ذہن میں ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو امیجیٹلی آپ کے سامنے ہے خانہ کعبہ اور اسی خط کو آگے لے جائیے تو تقریبا ہزار میل کے فاصلے پر بیت المقدس ہے وہ قبلہ جو ہے دوسرا وہ بھی سامنے آ گیا استقبال القبل دونوں قبلوں کا رخ کر لینا ایک ہی وقت میں یہ ممکن تھا مکہ مکرمہ میں اور حضور اسی کا التظام فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں بھی جب تواس کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو یہ جو حصہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے اس کے لیے خصوصی دعا بھی ہے انہی دو جو ہیں ارکان جو ہیں دو کونے ہیں جن کو چھونا بلکہ یہ کہ حجر اسود کو تو چومنا یہ مسنون ہے چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا دینا اسی طریقے سے یہ رکن یمانی جو کہلاتا ہے اس کو بھی اس کا بھی استلام جو ہے اس کو مس کرنا مساح کرنا یہ بھی مسنون ہے یہ دونوں اہم ترین رکن ہیں رکن عراقی رکن شامی یہ ہے شمال کی طرف اور یہ جنوب کی طرف ہے وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے اور دوسرا وہ کونا جو کہ گویا کے جنوب مغرب کی طرف ہے کعبے کے بلکہ تقریباً جنوب کی طرف ہے تھوڑا سا مغرب کی طرف اور وہ ہے رکن یمانی اس کے لیے خاص دعا ہے ربنا بنا آتنا فر دنیا حسنت وفل آخر حسنت وقت نا عذاب النات جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے حج کے زمین میں دعا وہ خاص طور پر اسی طواف کے اسی حصے میں ہر شوت میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس حصے میں وہ دعا مانگی جائے بہرحال یہ صورت حال جو ہے استقبال قبلتین یہ اس وقت تک تو ممکن تھی جب تک کہ حضور مکے میں رہے اب جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اب یہ ناممکن ہو گیا مدینہ منورہ جو ہے اس کے جنوب میں ہے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ اور شمال میں ہے یہ بیت المقدس یا اب تو ایک ہی قبلے کی طرف رخ ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ممکن نہیں اب یہاں یہ بات سراہتن تو مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ اندازہ یہی ہوتا ہے پرانے مجید کے جو انداز بیان ہے اسلوب بیان سے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے تحت خصوصی رہنمائی کے تحت حضور نے اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں عملی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہوئے لیکن اس وقت ظاہر بات ہے وہ موضوع نہیں ہے میرا لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ سولہ مہینے تک حضور نے یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف مسجد اقسا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اگرچہ قرآن مجید ہی سے سترواں جو ہے سورہ بقرہ کا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی بہرال طبیعت پر یہ بات گراں گزر رہی تھی معلوم ہوتا کہ اگر طبیعت پر گراں گزر رہی تھی تو یقیناً کوئی حکم تھا اللہ کا جس کے تحت ایسا کیا ہے اور یہ فرمایا بھی ہے بما جال طبلت اللہ کنتا علیہ اللہ طب رسول امین قلب الاقب <عَقِبَه> ہم نے جو مقرر کیا تھا یہ قبلہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں تمیز ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں اور ان لوگوں میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے مڑ جانے والے ہیں کہ جن کے اندر عصبیت جو ہے مقامی مکی ہونے کی نسبت سے اگر عصبیت زیادہ تھی اور آبائی نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے حوالے سے خانہ کعبہ کی عصبیت زیادہ تھی ان پر تو ظاہر بات ہے بہت بڑا شاخ معاملہ گزرا ہے یہ سولہ مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے اور بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے بارہ کے بعد پھر حکم آیا قدنرا تقل و بجہ کفیس سماج فلن کا قبل تنتر باہ فول وجہ کا شکل مستے دل حرام این ابھی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا آپ کو انتظار تھا تحویل قبلہ کے حکم کا وہ ظاہر ہو رہا عید الفاظ سے تو اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو رخ آپ کا تبدیل کیے دیتے ہیں اسی طبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے قبل نیوا جا کا شپر المسجد الحرام تو اب اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف یہ تحویل قبلہ ہوا اور یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ حضور اس وقت مدینے سے باہر ذرا فاصلے پر کسی جگہ پر جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہیں دو چار گھر ہیں کوئی کھیت ہے باغ ہے اس کے اندر ہی کوئی دو تین گھر بن گئے ہیں ایسی ہی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کھانے پر مدو تھے اور کھانے کے بعد ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے جو بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں صحابہ میں سے اس وقت این نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی فول وجہ کا شکل الحرام اور نماز کی حالت ہی میں آپ نے تحویل کی ہے رخ بدل لیا ہے اسی جگہ پر اسی لیے وہاں اب جو ہے مسجد القبل یہ تعمیر کی گئی ہے نشانی کے طور پر کہ یہ وہ جگہ ہے اس مسجد میں دو محراب بنا دیے گئے ہیں ایک شمالی دیوار میں بھی اور ایک جنوبی دیوار میں بھی پہلے شمال کی طرف رخ تھا اس کے بعد آپ نے جنوب کی طرف رخ کیا ہے تو مسجد القبل اب اصل بات یہ ہے کہ اس پر ایک بڑی تشویش پیدا ہو گئی تشویش بھی پیدا ہوئی اور پھر اس کو بھڑکایا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا یہودیوں نے یہودی بڑی منظم جماعت جیسے کہ ہندو ہمارے ہاں ہوتے تھے چاہے وہ اقلیت میں ہوتے تھے لیکن تعلیم یافتہ منظم مہذب اور دولت مند ہونے کے اعتبار سے ان کی جو حیثیت تھی اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا مدینے میں انہوں نے اب اب تک اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوور ہیں اس لیے انہیں بہت زیادہ تشویش نہیں تھی ایک محسوس تو ہوتا تھا کہ یہ ایک نئی نبوت کا معاملہ ہے ایک نئی کتاب نہ دکڑے لیکن ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے تابع ہیں ہمارے کیمپ فالوورس ہیں اس اعتبار سے انہیں کسی درجے میں کچھ اطمینان تھا کچھ احساس تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کے کان کھڑے ہوئے تھے. تو یہ تو بالکل کوئی نئی ایک تنظیم ہو رہی ہے نئی تشکیل ہو رہی ہے نئی امت ہے جس کا مرکز علیحدہ جس کا تبلا جدا ہو گیا ہے مختلف ہو گیا ہے تو اس سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہیں موقع مل گیا کہ جو مذہبی تباہ ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت حساس جیسا اچھا کہ میں نے عرض کیا مظاہر سے ان کی حساسیت کا معاملہ بہت شدید ہوتا ہے تو بہت سے ہمارے صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اگر قبلہ اصل یہ تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئی یہ تشویش کی حد تک ہوئی ہے کہ وہیں سترویں روکو کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وہ ما کان اللہ علیہ ایمان اے مسلمانوں اس میں تشویش محسوس نہ کرو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یعنی چونکہ نماز تو اہم ترین ستون ہے دین کا رکنے رکین ہے رکنے اعظم ہے اصلا تو اماد الدین تو تشویش یہ ہوئی کہ اگر یہ غلط رخ پر تھی ہماری یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو یہ نمازیں ضائع ہو گئی گویا کہ ایمان ضائع ہو گیا ایمان کے بارے میں تشویش ہوئی ماں کہا رہی آئی ایمان اکم اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اس وقت یہی حکم تھا تم نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ نمازیں سب درست ہوئی ہیں اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے اب یہ حکم ہے اب ادھر اصل معاملہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رخ کون سا ہے اس زمن میں اب نوٹ کیجئے کہ یہ تشویش جس درجے ہوئی اور اس کو جس درجے ایکسپلائٹ کیا یہود نے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کس شبد و مت کے ساتھ آج ہمیں تو محسوس ہوتا چھوٹا سا واقعہ تھا کوئی سی بڑی بات تو نہیں تھی کتنے شبد و مت کے ساتھ اس واقعے کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے پہلے تو آپ نوٹ کیجیے کہ دوسرے پارے کے پہلے دو رقو سورہ بکرا کا رقو نمبر سترہ رقو نمبر اٹھارہ پورے کے پورے دو رقو اسی موضوع پر ہے سہ عقول من اللہ ما بلّہ من طبلت ہم التی کانو یہ تیوری بتا رہے ہیں کہ قریب کہیں گے یہ لوگ احمد لوگ اور نادان لوگ اور یہ لوگ جو ہے طرح طرح کے یہ اشغلیں چھوڑیں گے شوشے چھوڑیں گے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے تو یہ دو رکو میں کتنی تکرار کے ساتھ بات آئی ہے اس سے در حقیقت اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کس درج اہمیت کا حامل تھا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو قرآن مجید کا ایک اور اسلوب معلوم ہوگا کہ اس بحث کا آغاز کیا گیا دو رکو قبل چودہویں رقو میں وہ آیت آئی ہے کہ آیت نمبر 115 ہے سورہ بقرہ کی ولی اللہ مشرقرب کا نما تو وسم اللہ ان اللہ علیم مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے جدھر بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا رخ ہے اللہ تعالی بہت وسط والا ہے اور ہر شہ کا جاننے والا ہے بلکہ ایک آدمی حیران ہوتا ہے وہاں جو ہے کوئی سیاق و سباق ہے نہیں ایسا ابھی کہیں گفتگو ہو نہیں رہی تھی قبلے کے بارے میں لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک موضوع جس پر آگے جا کر تفصیلیں گفتگو کرنی ہے ایک بنیادی رہنمائی پہلے دے دی جائے کاکے غور کرنے والے لوگ سوچ بچار کرنے والے لوگ بولو الباب لوگ ہوشمند لوگ وہ تو گویا کہ اشارے ہی سے بات سمجھ لیں اور وہ بات ان کے لیے اپنی زہری سطح کے اعتبار سے کفایت کر جائے تو للہ مشرق والمغرب یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ جو قبلہ کوئی معین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سمت میں محدود ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو ہر سمت میں ہے اللہ کسی سمت میں محدود نہیں وہ مکان سے مکانیت سے جسم سے جسمانیت سے سمت سے ہر شے سے آلہ ہے ارفا ہے منزہ ہے اس اعتبار سے یہ تو صرف ایک انتظامی معاملہ ہے یکسانی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی سمت میں ایک ہی صف باندھی ہوئی ہو یہ نو کسی کا رخر ہے کسی کا رخ ادر ہے کوئی مغرب کی طرف کوئی مشرق کی طرف اس کے لیے یکسانی پیدا کر دی گئی اس کے لیے اللہ کا اپنے شاعر میں سے کسی بھی شعرے کو معین کر دیں باقی یہ کہ بہرحال جیسے کہ غالب نے کہا بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ تو کعبہ بھی ہمارا مسجود نہیں ہے بلکہ یہ تو در حقیقت ہمارا مسجود تو اللہ ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبل کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ تو در حقیقت ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ہے جو متعین کر دی گئی باقی مشرق مغرب شمال جنوب سب سمتیں اللہ کی ہیں لاہ مشرق و المغرب فائنما تو الحسم و <مَجَلًا> جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے ان اللہ واس غالیم یقین اللہ تعالی بہت مست والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے یہاں گویا کہ گفتگو کر کے صرف ایک اشارہ دے کر بات ختم کر دی گئی اس کے بعد پھر دو رکوؤں کے بعد پندرواں اور سولہواں رقو درمیان میں سے نکلا پھر سترواں اور اٹھارہواں رکو پورا کا پورا اسی تحویل تملا پر جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں اس کے بعد پھر تین روکو چھوڑ دیے گئے چنا چیسواں بیسواں اکیسواں تین روکو ختم ہو کر پھر یہ آیا ہے پھر آ رہی ہے آیت نمبر ایک سو ستہتر یہ بائیسویں روکو کی پہلی آیت ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ گویا کہ کلین اپ آپریشن ہے اگر کوئی تھوڑا بہت اثر اب بھی رہ گیا ہو کسی کے زین میں کوئی تشویش ہو کسی کو اب بھی اطمینان نہ ہو رہا ہو تو اس کی صفائی کے لیے وہ تمام صبحات کو ختم کرنے کے لئے ماپنگ اپ آپریشن جسے کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں یا کلین اپ آپریشن آج کل جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر کوئی تشویش باقی رہ گئی ہو کوئی ریزیڈل اثر ابھی ہو تو اس کو صاف کر دیا جائے نہ اسل بر توول حکم قبل المشر قبول مغرب نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر دیا کرو ولا کن البرمن اس پر جو ہے فارسی کا ایک مصرا جو ہے بہت راست آتا ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطای تمہاری تشویش اگر اب بھی کوئی باقی ہے تو تم نے بات کو سمجھا نہیں ہے نیکی کی حقیقت تم پر واضح نہیں ہوئی ہے تم صرف ظواہر اور مظاہر میں الٹھ کر رہ گئے ہو ورنہ اصل نیکی کی حقیقت کو سمجھ لو گے تو یہ ساری تشویش از خود رفا ہو جائے گی کوئی آ چار بنیادی باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ کے بارے میں از تھی اب ہم اگلی دشست میں انشاءاللہ۔ اس کے ایک ایک حصے پر گفتگو گفت شروع کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و یاکم کم ول الحکیم